ہم بونا بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کری بہندی رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام الحمد للہ از وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعزنا ببعض وبلغنا أدلنا الذي أجلت لنا قال النار مصغاكم خالدين فيها إلا ما شاء الله اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الصَّالِمِينَ بَعْضًا بما كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ حضر <وسلم> جسورت جس الانعام کی آیت نمبر 127 ہے جس سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مردہ تھے یعنی کفر میں تھے اور ہم نے ان کو زندہ کر دیا یعنی ایمان عطا فرما دیا وہ جہالت میں تھے اور ہم نے ان کو علم کا نور عطا فرما دیا اسی طریقے سے ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جنہیں اللہ پاک شرح صدر کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو اس ایت کریمہ میں فرمایا لہم دار السلام ان کے لیے جن کو ہم ایمان عطا فرما دیتے ہیں جن کو ہم علم کا نور عطا فرما دیتے ہیں جنہیں ہم شرح صدر کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں جنہیں ہم سراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں ان کے لیے سلام کا گھر ہے دار السلام ان کے لیے سلام کا گھر ہے سلام کا ایک معنی تو ہے سلامتی ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے یعنی جنت اس لیے کہ آفتوں مصیبتوں مشقتوں بیماریوں حوادث غموں اور تکلیفوں سے سلامتی کی جگہ حفاظت کی جگہ وہ صرف جنت ہے دنیا نہیں ہے بھائی دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جسے کوئی نہ کوئی فکر کوئی نہ کوئی غم کوئی نہ کوئی پریشانی اور کوئی نہ کوئی بیماری لگی ہوئی نہ ہو کوئی بھی ایسا نہیں ہے تو شاعر نے کہا ہے دو شخصی بے غم ہو سکتے ہیں یا تو دیو ہوگا انسان نہیں ہوگا یا پھر دیوانہ ہوگا پاگل ہوگا اقل مند نہیں ہوگا باقی تو کوئی شخص نہیں جو کہ دنیا میں بے غم ہو تو سلامتی کا گھر حفاظت کا گھر سچی خوشی کا گھر وہ صرف جنت ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے سلام کی کا گھر ہے بعض حضرات نے کہا کہ سلام یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جیسا کہ اللہ نے سورہ حشر میں فرمایا و اللہ البیلا اللہ اللہ الملک القدس السلام تو سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ کا گھر ہے سلام کا گھر ہے اللہ کا گھر اور اللہ کے گھر سے مراد یہاں جنت ہے <تصفح> تو گویا کہ یہ اعزاز اور اکرام کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کا تیار کیا ہوا خصوصی گھر ہے جو کہ جنت ہے لہم السلام ان کے لیے سلام کا گھر ہے سلامتی کا گھر ہے ان دا ان کے رب کے پاس ان دا ان کے رب کے پاس مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دارالسلام کا رب ضامن ہے اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ میں ضامن ہوں یہ گھر ان لوگوں کو مل کر رہے گا اور اللہ کی ضمانت سے بڑی کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی تو اللہ فرماتے شک نہ کرو کہ پتنی یہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی سرات مستقیم پر چلنے سے دار السلام ملے گا یا نہیں ملے گا پر میں نہیں شک نہ کرو میں ضامن ہوں ان دا رب ان کے رب کے پاس اللہ اکبر دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو دار السلام ہے اس کی نیمتوں کا خزانہ رب کے پاس محفوظ ہے اور اسے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا علماء کہتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے دنیا میں بھی مومن کو دارالسلام نصیب ہو سکتا ہے جنت تو جنت ہے دنیا بھی جنت بن سکتی ہے سچے مومن کے لیے سورہ رحمان کی وہ احت کریمہ تو آپ نے بارہا سنی ہوگی بہت سے لوگوں کو سورہ رحمان یاد بھی ہوتی ہے تلاوت میں بھی سنی ہوگی ولی من خواب مقام رب بھی جو شخص اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں یہ اللہ نے فرمایا اس کے لیے دو جنتیں ہیں تو ایک معنی تو اس کا یہ کیا گیا کہ آخر میں آخرت میں اللہ پاک ڈرنے والے کو اللہ سے ڈرنے والے کو دو باغات دو جنتیں عطا فرمائے گا اور دوسرا مفہوم اس آیت کریمہ کا یہ بیان کیا گیا کہ اللہ سچے مومن کو دو جنتیں عطا فرماتا ہے آخرت میں تو اس کو جنت ملے گی ہی اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت بنا دیتا ہے اور میرے بھائیو سچی بات ہے سچی بات ہے جو ایمان والی زندگی میں سکون ہے وہ کسی اور چیز میں سکون نہیں ہے اللہ کی قسم کسی چیز میں ایسا سکون نہیں شراب خانے میں وہ سکون نہیں کلب میں وہ سکون نہیں طوائف کے کوٹھے پر وہ سکون نہیں اور ناچ گھر میں وہ سکون نہیں اور بادشاہوں کے محلوں میں وہ سکون نہیں جو اللہ کے گھر میں سکون ہے جو مسجد میں سکون ہے سچی بات ہے اگر دل لگ جائے دل لگ جائے تو پھر ہے خدا جانتا ہے بعض اوقات میں مسجد میں جاتا ہوں تو دل یہ کہتا ہے کہ مسجد میں جو سکون ہے یہ جنت کے سکون کی ایک جھلک ہے اللہ ایک جھلک دکھاتے ہیں کہ دیکھ کیسا سکون ہے میرے گھر میں یہ اس جنت کے سکون کی ایک ہلکی سی جھلک ہے جب کہ ہم جو مسجد میں جاتے ہیں تو دنیا سے صاف ہو کر نہیں جاتے دنیا کو صاف لے کر جاتے ہیں ادھر بھی دنیا ادھر بھی دنیا اور جناب ادھر بھی دنیا ادھر بھی دنیا, ادھر بھی دنیا ایٹ میں بھی دنیا دنیا ہی دنیا دنیا لے کر جاتے ہیں دنیا چھوڑ کر نہیں جاتے ہمارا حال تو یہ ہے ہم موبائل تک بند کرنا گوارا نہیں کرتے مسجد میں جانے کے باوجود لوگوں کو لکھ لکھ کر لگانا پڑا مسجدوں نے ہمیں ڈانٹنا پڑا صاف بات ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اللہ کے گھر میں میوزک بج رہا ہے سوچھ گانے لگائے ہوئے ظالموں نے گندی قسم کی موسیقی لگائی ہوئی ہے اور بند نہیں کرتے مسجد میں بجتے رہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو بعض اوقات میں نے ڈانٹ بھی دیا سختی سے کہہ دیا اللہ کا گھر ہے شرم کرو اللہ کے گھر میں بھی میوزک بجاتے ہوں پھر یہ نہیں کر سکتے کہ گھنٹی بج گئی ہے تو میں ایک انگلی لگا کر بند کر دوں سمجھتے ہیں کہ میرے خوشو خزو میں فرق آ جائے گا اللہ اکبر اسے کہتے ہیں گوڑ کھائیں اور گلگلوں سے پرہیز ارے اللہ کا بندہ پوری مسجد پریشان ہو رہی ہے تو خود پریشان ہو رہا ہے گھنٹی بج رہی ہے لیکن انگلی نہیں لگاتا کہ بہت خوشوخصو کے ساتھ نماز پڑھنے والا انسان ہے اس میں فرق آ جائے گا اور اصل اصل مسئلہ کیا ہے کہ کال خام ضائع جائے گی بجتی رہتی گھنٹی اللہ ہدایت دے تو بھائیو ارضی کر رہا تھا کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا یعنی اس تفسیر کے اعتبار سے یہ جو تفسیر ہے کہ دارالسلام کی نعمتوں کا خزانہ رب کے پاس محفوظ ہے اور اسے وہی جانتا ہے اس معنی کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی مان کر چلنے والوں کو دار السلام نصیب ہو سکتا ہے حلال میں جو مزہ ہے خدا کی قسم حرام میں نہیں ہے سچ میں جو مزہ ہے جھوٹ میں نہیں ہے امانت میں جو سکون ہے خیانت میں نہیں ہے اور عبادت میں جو مزہ ہے وہ بغاوت میں نہیں ہے اور اطاعت میں جو مزہ ہے وہ معصیت میں نہیں ہے انبیاء انبیاء کرام علیم السلام اور اولیاء رحم اللہ ان کی نظر اللہ کی رضا پر ہوتی ہے اور اللہ کے انعامات پر ہوتی ہے اور اللہ کی مان کر چلتے ہیں تو اللہ پاک ان کے لیے دنیا کو بھی جنت بنا دیتے ہیں اور جو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے دنیا میں وہ اللہ کے انعامات کے مقابلے میں ہیج دکھائی دیتی ہے کچھ بھی نہیں اللہ کی نیمتوں کے مقابلے میں جیسے ایک شخص محنت مزدوری کرتا ہے سارا دن جان لگا دیتا ہے اتنی سخت دھوپ میں کام کرتا ہے مزدور اس لیے کہ شام کو تین سو روپئے اس کو ملیں گے چار سو روپے ملیں گے ان چار سو روپے پر نظر ہے اس کی جس کی وجہ سے یہ محنت اور مشقت اور دھوپ میں جلنا اور جھڑکیاں سننا اور گدے کی طرح وزن اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اسے اس میں بھی مزہ آتا ہے کہ شام کو چار سو روپے ملنے والے ہیں یا پورا مہینہ چاکری کرتا ہے نوکری کرتا ہے کہ مہینے کے آخر میں دس ہزار بیس ہزار لاکھ روپے ملنے والا ہے تو اسے اس میں بھی مزہ آتا ہے اس لیے کہ انعام ملنے کا یقین ہے تو جسے اللہ کی طرف سے انعام ملنے کا یقین ہو تو ہلکی پھلکی جو تکلیفیں آتی ہیں ان کا برداشت کرنا اللہ اس کے لیے بڑا آسان فرما دیتے ہیں لہم دار سلامی اندر اب ان کے لیے سلام کا گھر ہے سلامتی کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے جنت کا گھر ہے نیمتوں کا گھر ہے ان دا ان کے رب کے پاس زامن ہے رب مل کر رہے گا دماغ دما یا یعملون اور اللہ ان کا ولی ہے اللہ ان کا بھلی ہے اللہ کہتا ہے میں ان کا ولی ہوں میں ان کا دوست ہوں میں ان کا سرپرست ہوں کیوں کیوں یہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں نہیں یہ خوبصورت ہیں نہیں یہ عہدے اور طاقت والے ہیں نہیں یہ ذہین ہیں نہیں دماغ یا یعملون حسن عمل کی وجہ سے ڈبلو یاد رکھو میرے بھائیو اللہ بلی جو بنتا ہے صرف خاندانی تعلق کی بنا پر نہیں یہ بڑے خاندان کہ ہے لہٰذا اس خاندان میں جو بھی پیدا ہو گیا وہ ولی ہے ایسا نہیں ہے یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ہماری نسل میں جو بھی پیدا ہوتا ہے ولی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے چکر باز بھی پیدا ہوتے ہیں ڈاکو اور لٹیرے بھی پیدا ہوتے ہیں چور بھی پیدا ہوتے ہیں دھوکے باز پیدا ہوتے ہیں وہ جو کہا ہے شاعر نے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاوں کے تصرف میں ہے قابوں کے نشے جہاں پر کبھی ایک بیٹھا کرتے تھے وہاں اب کبے بیٹھے ہیں کائیں, کائیں کر رہے ہیں اور کمال کیا ان کے پاس ابا جان بہت نیک انسان تھے دادا جان ولی تھے پر دادا کے بڑے مرید تھے لہذا میرے بھی مرید بن جاؤ میں جیسا بھی ہوں تو اللہ کے ہاں حسن عمل کو دیکھا جاتا ہے اللہ کہتے میں ان کا ہوں بما کانو یا بس سبب ان کے امال کے نیک عمل کے ذریعے سے مزدور کا بیٹا کالے کا بیٹا کمی کا بیٹا کمار کا بیٹا میں کہتا ہوں چھوڑے چمار کا بیٹا وہ بھی اللہ کا بلی بن سکتا ہے حسن عمل کے ذریعے سے ویو مشرو ہوں جمی آ اور جس دن ان سب کو اللہ جمع کرے گا اور کہا جائے گا یا ماں شرل جن قدیش تختر تم منل انس اے جنوں کی جماعت تم نے انسانوں کی گمراہی میں بڑا حصہ لیا وکال اولیا اہم من اور انسانوں میں سے ان کے جو دوست تھے وہ کہیں گے ربنا ستمتع بعضنا اے ہمارے رب واقعی ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا وقال اولیا اہم من ال سوال تو کیا جائے گا جنات سے شیاتی سے انسانوں سے سوال نہیں تھا لیکن ضمنی طور پر وہ بھی مخاطب تھے کیونکہ انسانوں نے بھی گمراہی کے پھیلانے میں حصہ لیا شیطان نے تو ایک راستہ دکھا دیا باقی کام انسان خود ہی کرتا رہا انسانوں نے بھی حصہ لیا تو اس لیے جن بھی جواب دیں گے اور انسان جو ہوں گے شیاطین کے نمائندے اور دوست اور ان کی گمراہی کو پھیلانے میں حصہ لینے والے وہ بھی جواب دیں گے اے ہمارے رب واقعی ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا انسانی شیطانوں نے تو یہ فائدہ حاصل کیا کہ دنیاوی عیش و عشرت کے طریقے یہ شیطانوں سے سیکھ لیے یہ فائدہ حاصل کیا شیطان نے نئے نئے طریقے سکھائے فراڈ کے نئے نئے طریقے لوگوں کو بے بنانے کے نئے نئے طریقے مال ہتھیانے کے نئے نئے طریقے نئے طریقے بدکاری کے نئے نئے طریقے عیاشی کے نئے نئے طریقے یہ تو شیطانی انسانوں نے فائدہ حاصل کیا اور جنہیں شیطانوں نے کیا فائدہ حاصل کیا کہ ان کی بات مانی گئی جو انہوں نے راستہ دکھایا لوگ اس پر چل پڑے تو وہ یہ سمجھتے کہ ہم بھی کامیاب ہیں کہ ہم نے جس راستے کی دعوت دی یہ اس راستے پر چل پڑے تو شیطانی انسانی شیتانوں نے بھی فائدہ حاصل کیا جنات سے اور جن شیتانوں نے بھی فائدہ حاصل کیا انسانوں سے اپنی بات منوا کر اپنی جماعت بڑھا کر وہ بلکنا اجل اجل تلنا اور کہیں گے کہ ہم اپنی متعین میعاد تک آپ پہنچے ایک متعین وقت ہے میرے عزیزوں متعین وقت ہے ہمیشہ کے لیے تو کوئی نہیں رہا نہ ہم رہیں گے نہ پہلے کوئی رہا تو متعین وقت تک ہر کسی کو پہنچنا ہے تو کہیں کہ ہم پہنچ گئے اپنی متعین می آج تک کال مسو کم خالدینا اللہ فرمائیں گے کہ آگ تمہارا ٹھکانا ہے اسی میں ہمیشہ رہو گے اللہ ما اللہ مگر جسے اللہ چاہے جسے اللہ چاہے اللہ نکال سکتا ہے اللہ ما اللہ اللہ نکال سکتا ہے ایک تو وہ شخص جو گناگار تو تھا مگر مومن تھا اللہ اس کو نکال دیں گے اور کافروں کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوزخ کے ایک طبقے سے نکال کر دوسرے طبقے میں ڈال دیا جائے گرمی اور تپش والے طبقے سے نکال کر ٹھنڈک والے طبقے میں ڈال دیا جائے مختلف سزا کی جگہ تو ایک جیل خانے سے دوسرے جیل خانے میں منتقل کر دیا جائے تو اللہ اس بات پر کادر اللہ ما شاء اللہ ان رب کا حکیم علیم بے شک تیرا رب حکمت والا ہے اور تیرا رب علم والا ہے اس کا کوئی فیل کوئی حکم کوئی نہیں یہ حکمت سے خالی نہیں اور وہ علیم بھی ہے ماضی کا علم حال کا علم مستقبل کا علم اسے ہے زمینوں کا علم اسے ہے اور آسمانوں کا علم اسے ہے انسان کے ظاہر اور باطن کا علم اسے ہے دنیا اور آخرت کا علم اسے ہے بکدالی کا نولی الظَّالِمِينَ ازب بِمَا كَانُوا بیما اور اسی طریقے سے ہم بعض ظالموں کو ظالموں کا ساتھی بنا دیں گے بما کانو یکسیبون ان کی کرتوتوں کی وجہ سے توجہ سے سنیے گا یہ آئت کریمہ یہ آیت نمبر ایک سو انتیس ہے فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم ظالموں کو ظالموں کا ساتھی بنا دیں گے یہ معنی بھی کر سکتے ہیں ساتھی بنا دیتے ہیں یہ مانا بھی کر سکتے ہیں اور مسلط کر دیتے ہیں یہ مانا بھی ہو سکتا ہے اور بعض ظالموں کو ہم بعض کا ساتھی بنا دیں گے بیمہ کانو یکسی ان کی حرکتوں ان کی کرتوتوں اور ان کے اعمال کی وجہ سے دو مانا ہے پہلا مانا یہ کر رہا ہوں ہم ساتھی بنا دیں گے ساتھی بنانے کا مانا پھر اس میں یوں بھی کر سکتے ہیں ساتھی بنا دیں گے آخرت میں اور یہ منع بھی کر سکتے ساتھی بنا دیتے ہیں دنیا میں اللہ اکبر دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے اللہ پاک نیکوں کو نیکوں کا ساتھی بنا دیتا ہے اور بروں کو بروں کا ساتھی بنا دیتا ہے ظالموں کا ظالم ظالموں کا ساتھی آدلوں کا آدلوں کا ساتھی نمازیوں کا نمازیوں کا ساتھی اور بے نمازوں کو بے نمازوں کا ساتھی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے تو ساتھی بنا دینے کا مانا پہلا مانا ہم ساتھی بنا دیں گے اللہ فرمارے جیسے جننی اور انسانی شیطانوں میں دوستی ہے اسی طریقے سے ظالم انسانوں میں بھی دوستی ان میں بھی آپس میں گٹھ جوڑ حالانکہ مفادات کے اعتبار سے ان میں بڑا اختلاف لیکن آپس میں جوڑ کر لیتے ہیں کسی ایک چیز کے خلاف جیسے کہ ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے سلیبی صہونی بت پرست سوشلسٹ کیمونسٹ یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں لیکن اسلام کے خلاف متحد ایک دوسرے کے ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں جہاں مسلمانوں کو تباہ کرنا ہو اور عالم اسلام کے کسی ملک پر یلغار کرنی ہو وہاں سب جمع ہیں حالانکہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں تو انہیں ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے تو قیامت میں بھی ظالموں کو ایک دوسرے سے ملا دیا جائے گا قیامت کے دن مختلف گروپ ہوں گے مختلف پارٹیاں مختلف جماعتیں لیکن یہ گروپ یہ پارٹیاں نسل کی بنا پر نہیں ہوں گی زبان کی بنا پر نہیں ملک اور علاقے کی بنا پر نہیں بلکہ اعمال اخلاق اور عقائد کے بنیاد پر یہ پارٹی ہوں گی بہرے بھائیو اللہ اکبر مسلمان مسلمانوں کے ساتھ ہوگا اور کافر کافروں کے ساتھ اگرچہ ان کا وطن الگ اور زبان الگ بلکہ زمانہ بھی الگ اللہ اکبر قربان جائیں گے ہم اپنی قسمت پر قربان جائیں گے ہم اپنی قسمت پر اگر اللہ ہم جیسے گناگاروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کلام کا ساتھی بنا دیں اللہ اکبر قابل رشک ہوگی ہماری قسمت بڑے خوش نصیب ہوں گے ہم کہ اللہ پاک ان آخر میں آنے والوں کو پہلے ایمان والوں کے ساتھ ملا دیں اور ایسا تو ہوگا شرط صرف یہ کہ ہمارے اندر ایمان ہو ہے تو ورنہ انشاءاللہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئے گی دنیا میں تو ہم صحابی نہ بن سکے لیکن قسمت نے یاوری کی تو انشاءاللہ اللہ آخرت میں صحابی بنیں گے میں صحابی تو دوست کو کہتے میں اطبار سے کہہ رہا ہوں ساتھی کو کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں تو اگرچہ دنیا میں جو صحابیت کا شرف ہے وہ تو ہمیں حاصل نہ ہو سکا لیکن آخرت میں آکا کے قدموں میں جگہ مل جائے تو گویا کہ ہم بھی آخرت کے صحابی تو بن گئے ہے تو اللہ بن یزیر نبی اکرم صلی اللہ علم سے بڑی محبت کرنے والے حضور کو دیکھے بغیر ان کو چین ہی نہیں آتا تھا چین ہی نہیں آتا تھا آکتے اور حضور کی زیارت کرتے تو سکون مل جاتا ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ دنیا میں تو پریشان ہوتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں آخرت میں کیا بنے گا جب آپ کے چہرے انور کی زیارت نہیں ہوگی کیا بنے گا آخرت میں اگر مجھے جنت میں جگہ مل بھی گئی تو میں تو ادنا مقام میں ہوں گا آپ اعلیٰ مقام میں آپ کی زیارت سے محروم رہوں گا اور اپنی طرف سے میں ہاشیاں لگایا کرتا ہوں کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے گویا کہ ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ اس جنت میں مزہ کیا آئے گا جہاں آپ کی زیارت نہیں ہوگی یوں کہنا چاہتے تھے اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرما دی شہدال کریں گے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے صدیقوں کے ساتھ ہوں گے شہیدوں کے ساتھ ہوں گے صالحین کے ساتھ ہوں گے محسن اللہ عفیقہ اور یہ رفاقت بڑی ہی اچھی ہے کیا رفاقت ہے یہ رفاقت امبیا کی رفاقت اور شہداء کی رفاقت اور صالحین کی رفاقت اللہ اکبر اور صدیقوں کی رفاقت کیسی قابل رشک رفاقت ہے اللہ اکبر تو بھائی آخرت میں جو ہے مسلمان مسلمانوں کے ساتھ کافر کافروں کے ساتھ اگرچہ ان کے وطن مختلف اور زبانیں مختلف آخرت کی جو دھڑے بندی ہوگی وہ ایمان کی بنیاد پر اعمال کی بنیاد پر اخلاق کی بنیاد پر جیسا کہ اللہ نے سورہ تکویر میں فرمایا بہزن و ظبی جت زب اور لوگوں کی جماعتیں بنا دی جائیں گے اللہ کہیں گے احسردین فرشتوں جمع کر دو